من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وأنفقوا مما رزقناكم مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والم یہ <تصفح> دن میرے کے پیچھے پچھلے سے پچھلے رکو میں یہ سفر نمبر سینتیس نکالیں اس میں پانچ نمبر دو سو چونتیستالیس اور دو سو یہ دو آیات کریمہ اللہ تبارک تعالی نے دو حکم الگ الگ دیے پہلا حکم جہاد کا تھا اور دوسرا حکم اللہ تبارک تعالی نے جہاد کے لیے مال خرچ کرنے کا دیا اور جہاد کے لیے مال خرچ کرنے کی جو اصطلاح قرآن کریم نے پہلی استعمال فرمائی وہ قرض حسن ہے وہ کیا ہے قرض حسن ہے یہ قرض حسن جو ہے یہ جہاد کے لیے ہی ہے نہیں سمجھ آیا مسئلہ قرض حسن کس کے لیے ہے جہاد کے لیے کیونکہ جہاد میں مال کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی عادت کے ساتھ قرض حسن یعنی جہاد کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اس کا مطالبہ فرمایا رب تعالیٰ نے اب آیت نمبر دو سو چوالیس جو ہے اس کی تئید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر دو سو چالیس سے لے کر دوسرے پارے کے آخر تک اور اس کے آگے یعنی کہ اس سارے کا سارا ایک ہی واقعہ حضرت تالود کا واقعہ بیان کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی آیت جہاد کی تعید فرمائی اللہ تعالیٰ نے فمایا کہ مانوالا تم جہاد کرو اللہ گرام میں تو پھر جہاد کا ایک واقعہ بیان کیا رب تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا حضرت تالود کا انہوں نے جالوت کو قتل کیا حضرت داؤد السلام کے وہ ان کے جماعت کے سپاہی تھے ان کے لشکر کے تو ان کلام المرسلین جو آیا اقاعہ سے والسلام کی پوچھ قصہ پورا بیان کرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے اقاعہ صحیح واللام کی نبوت پر یعنی کہ ایک یہ بیان فرمایا دلیل بیان فرمائی کہ بھی پیارے آپ جو بیان فرما رہے ہیں سارے کا سہارا تو اس وقت تھے نہیں آپ کو یہ بیان کرنا آپ کی نبود پر دلیل ہے آپ کے رسول ہونے پر دلیل ہے ٹھیک یہ بیان کر دیا رب تبارک و تعالی نے اس سے یہ یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ بندہ بیان کر رہا ہو موضوع کو بیان کر رہا ہو تو اس کے ذمن میں کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جس کی وضاحت ضروری ہو تو اسے بیان کرنا جائز ہے لوگ کہتے ہیں جی موضوع سے ہٹ گئے بھی موضوع سے ہٹ گئے یہ جب موضوع چل رہا ہے جہاد کا اور جہاد کے لیے مال دینے کا ہیں تو درمیان میں رفتار کو بتا رہے نا بھائی تو آکل انسرام کی نبوت کا قصہ بیان کیا نا جی آکرسام کی نبوت کی جب پختہ کرنے کی بات جب آئی اس کو دلیل سے ثابت کرنے کی بات تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں بات بنتی ہے میرے نبی کی عزت کی میرے نبی کی رسالت کی تو وہ بات کروں گا میں جی رفت بارک و تعالیٰ نے وہ بات کی ہے سمجھا نا مسئلہ آگے پھر تل کر رسول فد پھر انبیاء کا بھی ذکر کر دیا ان کے رفتر درجات کا ذکر کر دیا رب تبارک و تعالیٰ نے تو یہ مضمون پچھلا ہی چل ہے کیا کتا کا جہاد کا اور جہاد کے لیے پیسے دینے کا جہاد کے لیے مال دینے کا تو رب تبارک و تعالیٰ نے اب اس آیا مبارک کے اندر آیت نمبر دو سو چون میں دوسرا حکم جو تھا قرض حسن دینے کا جہاد کے لیے اس کی تعید میں رب تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا آیت القرسی سے پہلی جو آیا مبارکہ ہے وہ آیا مبارکہ منزل لدی یقر اللہ کی تئید میں نازل سمجھایا مسئلہ یہاں آ کر کے یعنی کہ آج نمبر دو سو چوبن میں یہ دو حکم جو تھے دو حکم اور ان کی تائید اور تفصیل وہ اس مبارکہ پر ختم ہوگی میں نے شروع میں جب یہ دور شروع ہوا تھا میں نے بیان کیا تھا قرآن کریم نے مال دینے کی مال تقسیم کرنے کی رب کے نام پر دینے کی تین اصطلاح بیان کی ہیں قرض حسن ہے ایک انفاق فی سبیل اللہ اور تیسری جو ہے وہ کیا ہے صدقہ کیا ہے صدقہ تو یہ تین اصطلاح تبارک کوال نے بیان فرمائی ہیں تو یہ دو اصطلاحیں خاص طور پر قرض حسن اور انفاق فی صبی اللہ کی یہ دو اصطلاحیں جو ہیں یہ ہیں ہی جہاد کے لیے جہاد کے لیے غلبہ دین کے لیے علاح کلی مت اللہ کے لیے ہیں یہ دو اصطلاح ہیں یہ آپ نے ابھی دیکھ لیا کہ جہاد کا ذکر ساتھ رب تبارک وطال نے قرض حسن کا فرمایا اور قرض حسن کی تائید میں انفاق فیصب اللہ کی بات آ رہی ہے قرض حسن کی تعید میں انفاق فیصبی اللہ کی بات آ رہی ہے تو اس سے واضح اور روز روشن کی طرح بین ہو گیا کہ یہ دونوں باتیں انفاق فیصبی اللہ اور قرض حسن یہ دونوں جو ہیں ان کا تعلق جہاد کے ساتھ غلب ہے دین کے ساتھ اور علاقۂ مت اللہ کے لیے مال خرچ کرنا کے ساتھ ان دونوں کا تعلق ہے سمجھا جائے مسئلہ جس کے لیے ہمارا روپیہ زیرو صفر, صفر ہے صفر یعنی اس کے لیے ہم اپنا روپیہ ایک روپیہ بھی نہیں دیتے ہم ہم اپنے پچھلے دو تین مہینوں کا دو تین سالوں کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہم نے رفتار کو بتایا کہ دین کی مدد کے لیے خاص اس مد میں کتنے پیسے دی ایک روپیہ بھی نہیں ہوگا یہ ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں پیسہ خرچ کریں جہاں دین متین کو نفع ہو جہاں غلبہ اسلام کا کام ہو وہاں اپنا پیسہ خرچ کریں جہاں دینے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے دیکھیں جی دی تبارک و تعالی نے کیا ارشا فرمایا ساتھ ساتھ رب تبارک نے یہ بھی فرمایا اللہ اکبر بہت بڑی بات ہے یہ دیکھیں یادین امن یا ایمان والو انفکو امار زکنا کہ تم مال خرچ کرو وہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے ہاں جو ہم نے تمہیں دیا ہے आ, تاکہ تمہیں بھی دینے کے لیے مشکل نہ ہو تمہیں بھی بتا ہو کہ رب اسی مال سے مانگ رہا جو اسی نے دیا ہے کہ نہیں سمجھا ہے کوئی پھنے خواب بن کے کہے دیکھیں جی میں نے تو مزدوری کر کے پیسے کمائے تھے تیری مزدوری کیا ہے تیرے پورا جسم جو ہے اس جسم کے اندر طاقت جو ہے وہ قوت جو ہے وہ تو رب کی دیوی ہے جو کچھ تُو اپنا زور لگا کے حاصل کر کیا ہے وہ بھی رب کا ہوا جس بندے نے تمہیں دیا ہے وہ بھی رب کا بنایا ہوا ہے اس کے پاس بھی رب کا دیا ہوا ہے تو پھر تیرا اپنا کیا ہے یہ بھی تو ذرا کھولنا یہ بھی تو ذرا بیان کر تو رب تبارک گو تعالیٰ نہیں رزکنا فرما کے کہ, کہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے وہ دو ہے کیسی بات ہے یار رب تبارک و وطالعہ اپنے جہاد کے لیے اپنے دین کے لیے خود بھی تو وسائل پیدا فرما سکتا ہے کہ جس میں کسی بندے کا عمل دخل ہی نہ ہو ایسی رب بار و تعالیٰ کہیں پیدا فرما دے اور اپنے غلاموں کو کہے اپنے ماننے والوں کو جاؤ وہاں سے اٹھا لو تم یہ کر سکتا نہیں کر سکتا لیکن رب تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو فرمایا کہ میں تم میرے دین کے لیے وہ دو جو میں نے دیا ہے ہاں جو میں میں نے نے نے دیا دیا ہے ہے رب تبارک و تعالی نے فرمایا اس کے بدلے میں پھر تمہیں ہی دوں گا میں تمہارا ہی نفع ہے اس میں تمہیں ہی اس کے بدلے میں ملے گا نہیں یہ حقیقت والی بات ہے یار آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں تجربہ کر کے دیکھیں میں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ والی کتاب لکھ رہا تھا تو پیسوں کی نا بڑی پریشانی مجھے ایک دم میرے ذہن میں آئے تو یہ مجھے پیسے دے کے جائیں عبدالغفور صاحب ماہانہ جو خدمت ہوتی ہے اس میں سے پانچ ہزار روپے میں ہر مہینے نکال کے نہ مسر کے گلے میں ڈال دوں کو پانچ چھ مہینے گزرے ہوں گے مجھے پتہ ہی نہیں پوری کتاب کے پیسے جمع ہو گئے پوری کتاب کے پیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیے تو یہ کوئی بندہ دیکھے تو صحیح رب بارک و تعالیٰ کی راہ میں دیکھ کر رب بارک و تعالیٰ کو دے کر دیکھے تو صحیح ہیں اچھا وہ کام جو تھا وہ بھی رقط مارک وطالعہ کے لیے تھا لیکن ربت بارک وطالعہ کے لیے کام کرنے کے لیے بھی آپ اگر ربت بارک وطالعہ کے نام پر دیں تو ربت بارک وطالعہ اور تھا فرماتا ہے ہاں بندہ لگے تو اعتماد نہیں ہے نا ہمیں تبکول نہیں ہے ہمیں جیسے کل سو بیان ہوا تھا مثال مثال بیان کی تھی کہ بندہ جو ہے وہ رب تبارک وتعالیٰ کہتا کہنے پر بیج جو ہے وہ زمین میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتا جہاں ہر چیز برباد ہو جاتی ہے ہیں تو وہ جو رب تبارک وتعالیٰ نے وہاں حکم دیا ہے بیج ڈال دوں گا تمہیں ایک دانے کے بدلے میں پورا سٹے عطا فرماتا رب تبارک وتعالیٰ مکئی کا اور اس میں اتنے دانے ہوتے ہیں وہ ہی رب تبارک وتعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نام پر میرے نام کے اونچا ہونے کے لیے تو پیسے دے سبحان ہے ما کے کئی سو گنا تک دوں گا لیکن یہاں بندے کو توکل نہیں رہتا یا نہیں ایسا, ایسا؟ تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنا پیسہ جو ہے وہ غلط کے لیے لگائے یہ دیکھے جی اللہ فی ولا ولا شفاع مائے کہ مائے اس سے پہلے پہلے, پہلے پہلے خرچ کر لو ہاں خرچ کر لو تم رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں رب بارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کے لیے کب میں اس دن سے پہلے پہلے جس دن خرید و فروخت نہیں ہو سکے گی بیچ نہیں سکے گا یہاں کیا ہوتا ہے یہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ گندم کا موسم آئے گا گندم کاسٹ کر لیتے ہیں اپنی تو وہ اپنے گھر کے اندر جناب سٹاک کر کے رکھ لیتے ہیں تو کئی وہ ہوتے ہیں جو جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی بعد میں خرید لیں گے تو یہاں خریدنے کا عمل چلتا ہے خریدنے کا عمل چلتا ہے تو مطلب پریشانی نہیں ہے بعد میں خرید لیں گے نہیں اچھا خریدنے کو نام مل رہی ہو تو پھر جناب کہتے ہیں جی چلو کسی دوست کے پاس سے اٹھا لیں گے بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے دوستوں کے پاس سے اٹھا لی جاتی ہیں ضرورت کی چیزیں جو اپنے گھر کے اندر موجود نہ ہوں جو بندہ نہ خرید سکے وہ اپنے دوستوں کے پاس سے اٹھا لیتا ہے یار ہمیں اتنا چاہیے آپ دے دیں ہمیں تو وہ دے دیتے ہیں یعنی سے ثابت ہوا یہاں پہ خرید و فروخت بھی کام آ جاتی ہے اور یہاں پہ وہ یاری بھی یا کام آ جاتی ہے دوستی بھی کام آ جاتی ہے وہ دوست سے اٹھا لیا دوست سے پکڑ لیا رفتارے کو تارا نے ارشا فرمایا قیامت مت والے دن کوئی بندہ کسی سے نیکی بھی نہیں خرید سکے گا نیکی کی خرید و فروخت نہیں ہوگی وہاں ایمان کی خرید و فروخت نہیں ہوگی یہاں تم ایمان بھیج لیتے ہو وہاں نہیں بکے گا یا وہاں قیامت مت والے دن بندہ کھڑا ہو کہ یار مجھے ایمان تھوڑا سا دے دو میں میں تمہیں بدلے میں کیا دیتا ہوں تیرے پاس اپنا تیرے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں کیا والے دن تو دے گا کیا کچھ پتہ ہے جس کے پاس پہننے کو کپڑے نہ ہوں وہ کسی کو کیا دے گا کیا والے دن تو یہ انتہائی اہم مسئلہ تبارک اکوتال نے فرمایا میں اس دن نہ تو خرید و فروخت کام دے گی اور نہ ہی کوئی دوستی کام دے گی کوئی دوستی کام نہیں دے گی اور جو آتا ہے کہ قیامت والے دن ایک بندہ جو ہے وہ کسی کو ایک نیکی دے دے گا ایک بندہ ہوگا اس کی ایک نیکی تھوڑی پڑ رہی ہوگی تو ایک بندہ جو ہے وہ اس کے میرے پاس تو ہے ہی ایک نیکی تو میری والی لے لو تم یہ میرے तो तो یہ حدیث جو ہے کی ضعیف ہے کی ضعیف ہے قیامت وزن کوئی بھی تیار نہیں ہوگا کسی کو دینے کے لیے اگر یہ مان بھی لیا جائے یہ روایت کو کہ اس میں ضوف والی بات نہیں ہے تو پھر بھی یہ کوئی قاعدہ تھوڑی ہے یہاں تو قاعدہ ہیں صاحب مجبور ہیں جو بھی بندہ پیسے لے کے جائے اسے سودا دینے کے کہ نہیں نہیں؟, نہیں اور یہ ہر بندے کو وفت نہیں دیتے کوئی چیز کہ نہیں کسی کو دے دے تو یہ فضل مدل ہے مدل اور پیسوں سے دیں تو یہ عدل مدل ہے کہ نہیں سمجھ بڑا مسئلہ تو اسی طرح کر کے جیسے وہ بخارشی میں حدیث پاک ہے ایک بندہ نے 99 قتل کیے تھے وہ کو سکے ترڈب مولوی کے پاس گیا اس نے اس سے پوچھا جی بتائیں میں نے نینی آنوے قتل کی اب دل میں خوف پیدا ہوا ہے کہ توبہ کرلوں تو مولوی صاحب نے کہا کو توبہ توبہ توبہ تیری تو توبہ قبول نہیں ہے اس نے نینی آنوے نینٹی نائن قتل کی ہیں تیری تو کوئی توبہ نہیں ہے اس نے کیا کیا جی اس نے اسے بھی ٹپکا دیا اس نے کہا چل سنچری ٹھوکو پور سو کر دیے اس نے اسے بھی مار دیا اب مزید اسے پریشانی بڑھی پہرے ننانوے تھے اب سو ہو گئے اب کیا کروں اب وہ گیا ایک اللہ والے کے پاس اس کے بعد گیا تو وہ کوئی ایسا عالم تھا جو رفتبار کو تعالی کی بخش پر صحیح عقیدے والا بندہ تھا اس نے بیان کیا اس نے کہا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہوا میں سو بندے قتل کر رہے ہوں اب میں کیا کروں تو اس نے کہا کہ دیکھا کہ بندے کے اندر ندامت پیدا ہو گئی ہے توبہ کر چکا ہے تو میں کہ ابھی نا آپ فران علاقے میں چلے جائیں وہاں نیک لوگ رہتے ہیں وہاں بیٹھ کے آپ نا ان کے ساتھ اب اپنی بقیہ زندگی جو ہے وہ اللہ اللہ کرتے ہوئے گزاریں بکیہ زندگی جو ہے وہ نیکی میں گزاریں وہیں چلے جائیں اب وہ بندہ جو ہے وہاں سے روانہ ہو رہا, تو ہو رہا ہے تو راستے میں فوت قصہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے اب اس بات کو لے کر کے کہ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ سو والا قتل ہو گیا سو قتل کرنے والا بندہ بخشا گیا تو پھر مطلب یہ ہے تو پھر ہمیں بھی کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ معافی ہے مطلب ہے, مطلب ہے نہیں بھائی نہیں وہ ایک فضل ہے عدل اور چیز ہوتی ہے فضل اور چیز ہوتا ہے نہیں سمجھایا ہاں ادل اور چیز ہے فضل اور چیز ہے مال عطا فرما دے تو یہ اس کا فضل ہے تو बार باقی बार قانون बार جو ہے وہ میزان رکھا کس لیے پھر وہاں ترازو کا جو عمل ہے جو عقیدہ ہے ہمارا کیا دن وہ میدان معاشر میں عرصہ معاشر میں ترازو رکھا جائے گا لوگوں کی نیکیاں وہاں تولی جائیں گی گناہ ان کے ان کا وزن کیا جائے گا تو پھر وہ کس لیے بلا بتائیں بھائی اگر ہے ہی ہر بندہ سو والا ہی بخشا جائے سو کو سو کا قاتل پھر تو پاکستان میں زرداری صاحب ہی بخشے جائیں گے پھر یہ دوسرے پھرتے ہیں سارے گنجے منجے وہی بخشے جائیں گے کیونکہ انہوں نے تو پھر زیادہ قتل کیے ہوئے ہیں ہمارے جیسے غریب تو پھر پکڑے جائیں گے جنہوں نے بھی نہیں ماری نہیں ہے ہے فضل پھیر ایسی بات والدین کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا نہیں نہیں تو اسی طرح کر کے یہ جو روایت ہے کہ قیامت مت ایک نیکی دے کے بندہ جو ہے نا وہ پھر رفتار کی بارگاہ میں جائے گا وہ جا کے کہے گا یا اللہ میں ایک نیکی لے آیا ہوں ایک نیکی لیا ہوں رفطالہ ہمارے تجھے نیکی کس نے دے دی ہے وہ کہا کہ فلاں بندے نے دی ہے اس کے پاس تھی ہی ایک نیکی تو اللہ تعالیٰ گا تم دونوں جنا چلے جاؤ ٹھیک ہے یہ روایت جو ہے اگر مان بھی لی جائے تو اس کا تعلق فضل کے ساتھ ہے ہے عدل کے ساتھ یعنی اس کا تعلق جو وہ رب تبارک فضل ہے کہ وہ کرم فرمائے تو کوئی بندہ شاز و نادر و شاہدر کلیل اکل یعنی بالکل کم ایسا ہوگا یعنی کوئی ایک آدھا بندہ ایسا کرے گا سارے تھوڑی کریں گے کہیں سے مجائے مسئلہ سارے تھوڑی کریں گے جیسے وہ حدیث شریف ہے اکل سامنے شاف رمایا کیا متوازن اللہ تعالیٰ کے بندے کو کہے گا جا جہنم تو وہ دوڑ لگا دے گا وہ دوڑ لگا دے گا اللہ تعالیٰ فما گا بھائی تو ایسا کیوں کر رہا ہے تو وہ کہے گا یا اللہ زندگی میں دنیا میں تیری کوئی بات نہیں مانی تھی میں نے کہا چلو آج ہی بات مان لو صحیح طرح ہے اللہ تعالیٰ جا جن جا تو بتائیں سارے دوڑیں گے وہاں ایک آدھ بندہ دوڑے گا نا بھائی تو یہ اس طرح کے جو واقعات بیان ہوئے وہ ان کا تعلق ایسا ہوگا کوئی ایک آدھ بندہ دوڑ پڑے گا اسی کو ہی آقل ایسا سامنے بیان فرمایا اگر ایسا ہو کہ سارے بندے دوڑ پڑے تو پھر کوئی بھی جہنم نہ جائے پھر ابو جہل بھی جنت میں ہو ابو الحب بھی جنت, جنت میں ہو اور پھر ان شداد کارون اور عمران سارے جنت میں ہوں جتنے بھی آئے پڑے پھرتے ہیں سارے کے سارے دین کے دشمن بھی ہیں سارے وہ سارے جنت میں ہونے چاہیے یہ سمجھا ہے مسئلہ یہ انتہائی اہم مسئلہ جو میں اپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو قیامت والے دن رب تعالی نے فرمایا کہ لا بے ولا خلہ وہاں پہ خرید و فروخت بھی کام نہیں دے گی اور خلہ یاری دوستی گہرا دوست وہ بھی کام نہیں ہو دے گی کوئی دوست کسی کے کام نہیں آئے یہاں تک کہ ماں باپ بیٹا بیٹی ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے ماں بانگے کی بیٹے سے نہیں کیا بیٹا دے دیکھنے کی بیٹا نہیں دیکھتا بیٹا مانگ کے ماں سے ماں میرے لیے تو سارا کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتی تھی ایک نیکی دے دے وہ بھی نہیں دے گی کوئی بھی نہیں دے, بھی نہیں دے گا بھائی بھائی کو بھائی کو کو جی جتنے رشتے ہوں گے سارے سرو کہتے میرا چاچا بڑا میرا تایا بڑا وفادار ہے وہ میرے اوپر تو جان دینے کو تیار ہے قیامت کو وہ نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا آگ ویسے جان دیتا پھرتا ہے قیامت والے وہ ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا تو رفتار کو تار نے عرشہ فرمایا جی دیکھے اگلی بات جو ہے نا ولا شفا اور فرمایا کہ سفارش بھی کام نہیں دے گی سفارش بھی کام نہیں دے گی یہ مسئلہ انتہائی واجب رہا ہے وہ اس طرح کہ یہودی جو بگڑے ہیں نا وہ بھی عقیدہ شفاعت کی وجہ سے بگڑے ہیں یہودی نے بھی یہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر کو رب تبارک و تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں تو وہ ربت و کا بیٹا ہمارا نبی ہے ہمارا رہنما ہے تو بتائیں رب کا بیٹا ہمارے ساتھ ہی کھڑا ہو تو کیا مطلب ہم جنم کیسے جا سکتے اور یہ نصرانی جو ہے باللہ نوزب اللہ یہ تو ایسے کبھی نے ان کا عقیدہ جو ہے نا عقیدہ قربان ہے وہ آپ سن لیں آپ حیران ہوں گے دنگ, دنگ رہ جائیں گے آپ کہ ان کا کیڑا کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جتنے بھی گناہ تھے نا عیسائیوں کے نسرانیوں کے جتنے بھی بغیرتیاں کر رہے ہیں ہیں وہ کہتے سارے کے سارے گناہ کی سزا جو ہے رب تعالی نے حضرت عیسی علیہ السلام کو دے دی ہے وہ جو سلی پہ لٹکائے گئے تھے وہ ساری سزا حضرت عیسی صلی اللہ علیہ نے اپنے اوپر لے لی ہے تو وہ سارے بچ گئے ہیں اچھا کہتے ہیں پھر بھی کوئی گناہ شنا ہو جائے تو تھوڑا بہت جو گناہ ہو جاتا ہے وہ پھر پادریوں کو پیسے دیتے ہیں تو پادری ڈگری لے دیتے ہیں سندس دے دیتے ہیں لے بھی آپ کے کھاتے سارے کلیر ہو چکے ہیں بتائیں بھائی حساب رب بن لینا ہے اور سند تم جاری کر رہے ہو ہیں تم کون ہوتے ہو تو یہی عقیدہ جو یہ اس نے ان کا بڑا گھر کیا اور یہی انہوں نے عقیدہ بنا لیا کہ ہم جناب اب کیونکہ ہمارے سارے گناوں کی سزا حرت عیسی علیہ السلام نے پا لی ہے تو پھر ہم جو ہے وہ بخشے جائیں گے کیا مت والدین کیونکہ یہی چیز جو ہے انہیں تباہ کر گئی آج جتنے بھی ننگے ہوئے پڑے بے حیا ہوئے پڑے ہیں کمینے ہوئے پڑے ہیں وہ اسی چیز کی وجہ سے وہ <سؤال> کہتے ہیں عیسی علیہ السلام ہماری جگہ کفایت کر جائیں گے ہم عیسی علیہ سام کو سامنے کریں گے یا اللہ ہمارے نبی لٹکائے گئے تھے <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> کو سولی بچایا گیا تھا لہذا ہم سے کون سی عقیدہ ہم بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں اپنے رب کے قریب کر رہے ہیں ہمیں قریب کر رہے ہیں وہ کہتے تھے کہ پہلے تو قیامت آنی نہیں اگر آ بھی گئی کمال نہیں کرتے آپ اگر قیامت آ بھی گئی تو پھر یہ بت ہمیں بخشوا لیں گے یہ عقیدہ شفاعت ان کا ان کی یہ ذہن میں رہے اسی عقیدے کی وجہ سے یہودی بگڑے اسی عقیدے کی وجہ سے نصرانی بگڑے اسی عقیدے کی وجہ سے وہ جناب مکے کے مشرق بگڑے اور یہی عقیدہ جو ہے یہ ہمارے بہت سارے لوگوں کو بدعمل اور بےغیرت کر گئے میں حقیقت کہہ رہا ہوں یعنی کہ دیکھیں میں آپ کو صحیح اس عقیدے کے متعلق صحیح من جو ہے وہ بھی بیان کرتا ہوں اور ہمارے لوگوں کا رویہ جو ہے یہ عقیدہ سن کے وہ بھی بیان کرتا ہوں کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نام لے مردوان یار حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق رب کا قرآن فرماتا ہے واسا جنب کا میں جہنم سے سب سے بڑا متقی بچ جائے گا کون ہے سب سے بڑا متقی وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے وہ حضرت بکر صدیق ہیں. سب سے بڑے ات سب سے بڑا پریزگار حضرت ابوبکر صدیق ہیں یہ وہ ابو بکر ہے جن کو یہ چار بندے 10 بندوں میں سے جن چار بندوں کے پہلے نام لی آقل سامنے. آپ صرف ان کی زندگی کو آپ دیکھ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو بدر میں جانے والے ہیں یہ باقی آکل صحابہ کرام علیہ مردوان بھی بدل میں جب جاتے ہیں تو بدل میں واپس آئے رب تبارک وطال نے قرآن میں فرما دیا اور حبیب کریم علیہ السلام نے بخاری شیر محدی سے پاک ہے رب تبارک وطال نے میں حبیب پہلے یہ تیرے غلام جو بھی کرتے رہیں سارا کچھ میں نے محافظ کر دیا بتائیں بھئی یہ سارا کچھ سننے کے بعد کریم آکر سے السلام بتائیں یار حضور خود فرمایا ابو بکر تجھنا ہے۔ آکر خود اس طرح تشریف لا رہے ہیں اور آکال صحم نے شاہ فرمایا ایک طرف حضرت ابکر ہیں ایک طرف حضرت عمر ہیں تینوں نے ایسا پکڑا ہوا ہے اور چلتے ہوئے آ رہے ہیں شابت دیکھ کے مسکرا رہے ہیں آکال صحمہ میرے غلاموں یہ منظر یاد رکھنا کیا مزہ والدین جب ہم آئیں گے اس وقت بھی یہی منظر ہوگا جب جنت جائیں گے تب بھی یہی منظر ہوگا جن کو بار حاق ہاں ریما کرے سے سامنے جنت کی خوشخبری سنائی ہو اور حضور نے یہ فرمایا ہو جہاں حضور نے یہ فرمایا نہ الحسن علیہ الحسن سعیدہ شباب جن میں حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں وہی حضور نے یہ فرمایا ابو بکر اور عمر میں کہ سیدہ قہول حل الجنہ اتنے بھی ادھیڑ عمر کے لوگ دنیا سے جائیں گے کیا والدین سب کے سردار میرے یار بکر اور عمر جن کو جنت کے سردار ہی مل رہی ہے جن کو جنت کی حکومت مل رہی ہے ان کا حال کیا ہے یار حضرت ابوبا کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہو آپ رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کاش کہ میں منڈھا ہوتا مجھے میرے گھر والے زبہ کرتے اور کھا جاتے میں انسان نہ ہوتا تو قیامت والدن میں حساب دینا بڑا مشکل لگ رہا ہے بنا. یہ حضرت ابر صدیق کہہ رہے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں رات روزانہ کوڑا پکڑ کے اپنے پاؤں پہ مارتے ہیں زور سے اور فرماتے ہیں کہ تو کیا کرتا رہا سارا دن پتا یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت جانے کی خوشخبریاں مل چکی ہیں اور حضرت سیدنا الثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں ساری ساری رات مسل پہ روتے رہتے ہیں ساری ساری راز مسل پہ روتے رہتے ہیں حضرت عائشہ کا فرماتے ہیں میں نے تو پورے عرب میں پورے قریش میں پورے بنوحاشے میں ایسا بندے کو نہیں دیکھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے عبادت کر اللہ اللہ اللہ انہوں نے یہ باتے سن کے ان کی ہے ہم نے کیا, کیا ہے ہم نے لوگوں کو بدکار کر دیا ہے لوگوں کو بےغیرت کر دی ہے لوگ بے حیا ہو گئے ہیں یہ عقیدہ ہم تو بخشے جائیں گے اوپر سے مول بھی کہتے کادریوں کی تو کیا ہی بات ہے کادری تو بخشے ہوئے میں نے کہا تم کی ہی؟ ہیں آب میں حج گیا تو وہاں نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے روتا روتا اس نے اپنا موں جو نا قابل گرد پتھر, تھے پتھر, پتھر پڑے تھے وہاں پہ منہ رکھا ہوا ہے اور رو رہا ہے اور رو رہا کہتے ہیں میں قریب گیا میں نے جا کے پوچھا میں نے کہ میں دیکھوں تو صحیح تو کہتے ہیں پتہ چلا کہ وہ جناب حضرت صحیح یہ میں بھول رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ شیخ سطح رحم کا اپنا واقعہ نہ ہو کسی اور نے بیان کیا انہیں بارہ بات سچی ہے یہ انہوں نے بیان کی ہے تو کہتے ہیں لوگوں نے دیکھا کہ ایک بندہ زور زور سے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا اللہ قیامت مت والدین میرے اعمال ایسے نہ ہوں کہ تیری بارم تیری بار میں پیش کر سکوں تو کیا مت مجھے اندھا اٹھانا کیا مطلب مجھے اندر اٹھانا میں تیری بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گا بات جب قریب گئے لوگوں نے دیکھا تو وہ بندہ عبد القادر جلانی تھا وہ غوث پاک تھے وہ غوش پاک تھے عبد القادر عبد القادر خود تھے لیکن آج کیا ہے میں قادری ہوں میں بخش جاؤں گا میں جو مردی کرتا رہا ہوں میں دین کی دشمنی کروں دین کے دشمنیوں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں مجھے کوئی پرواہ میں نور جو ہوا میں, میں القادری جو میں فلانا قادری جو میں فلانا قادری جو ہوا مجھے کیا لگے میں تو بخشا ہوا بتائیں بھائی اوپر سے جناب ایک دیگ پکائیں گے کی محفل گینات خان حرامی آئے گا تو وہ بھی کہے گا بکشا ہوا ہے نقیب بھی آئے گا تو وہ بھی کہے گا بکشا ہوا ہے ہر 3 منٹ کے بعد نقیب کہے گا حاجی صاحب دی پھینڈ دی حاجی صاحب کی ماں کی سب کی جناب جنت پکی ہو گئی حاجی صاحب تو جنتی بتائیں بھئی کس کھاتے کا چھوڑا تم نے اوپر سے پہلے سارا سال سودی کاروبار کرے اوپر سے تم نے جناب اسے جنتی بنا کے بغیرات کر دیا بہیا کر دیا اسے وہ کہے گا لو ایک جگہ پکانے سے جب جنت مل رہی ہے تو پھر مجھے کیا پرواہ بھائی میں کیا کروں پھر نہیں بھائی خدا کے لیے باز آ جائیں یار یہ لوگوں کو گمراہ نہ کریں بے دین نہ کریں لوگ آج یہی بھائی یہی عقیدے کو اس عقیدے کو لے کر کے یہ منہج اسلام کا نہیں ہے یہ منہج مسلمانوں کا نہیں ہے اس عقیدے کے متعلق جو سوچ فکر آج ہم نے اپنا لی ہے وہ میرے رسول اللہ علیہ صد السلام کے غلاموں کی بالکل نہیں تھی اقلیہ السلام کے غلاموں کی نہیں تھی یار آج یہ دن جو چل رہے ہیں وہ حرم الحرام کے ان دنوں میں لوگ جو ہے نا کہتے ہیں روئیں تھوڑا سا چار دن روئیں بخشے جائیں پورے سال کے گناہ ماب پوری زنگی گناہ آئے سے چٹ سفاہ ہو جائیں گے نظر کچھ نہیں آگا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین کون ہے یہ کربلا میں جانے والے کربلا سے واپس آنے والے واحد سید ہیں واحد سید مرد ہے باقی وہ بی, بی, بی پاکہ تھی وہ ساتھ واپس آئیں ان مردوں میں ایک امام زیر اللہ بیدین رضی اللہ تعالیٰ نے تھے آپ اپنے گھر کے چھت پر نماز پڑھ رہے رات کے وقت ایک بندہ پاس سے گزرنے لگا اس پر پانی پڑا اس نے زور سے کہا پرنالے سے پانی نیچے گر رہا تھا اس نے کہا خدا کے بندے بتا یہ پانی پاک ہے یا نہ پاک ہے اگر پاک ہے تو میں ایسے نماز پڑھ لوں کپڑوں کو تبدیل کیے بغیر اگر پانی نہ پاک ہے تو میں کپڑے تبدیل کروں اور اپنے جسم کو پاک کروں پھر نماز پڑھوں اوپر سے آواز آئی یہ زین العابدین رب کا نافرمان بندہ ہے اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو ہیں یہ ناپاک ہیں ان ہگار بندے کے آنکھوں سے نکلے پانی ہیں یہ آنسو ہیں یہ نہ پاک ہیں لہٰذا تم کپڑے تبدیل کرنا کپڑے پاک کرنا پھر نماز پڑماد بتائیں یار یہ وہ امام ضا اللہ دین امام حسین کے سگے بیٹے ہیں آج دلیل سمجھتے ہیں دس من کو چاول پکائے اور بخشے گئے اور خدا کے لیے بعض آ جائیں یار کہتے ہیں جی کہ امام حسین کے لیے تھوڑا سا رو لیا تو بخشے گئے ہم میں نے کہیں امام حسین کے رونے والا تو جائے جس بات کے جس دین کے لیے امام حسین نے اپنی جانیں دی تھی اپنا خون دیا تھا جس دین کے لیے جو غم امام حسین کو تھا وہ غم تمہیں بھی ہے تو پھر تیرا یہ غم امام حسین کا غم کرنا کوئی نفع نہیں ہے میں کیا رہا ہوں. یہ چار دن رویا پیٹا اور جناب نے اپنا سینہ پیٹا اور نکل گئے نہیں نہیں اس کے کوئی فائدہ نہیں میں حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو یار جو غم امام حسین کا ہے وہ اگر غم تمہیں نہیں ہے تو بتائیں پھر تیرے رونے کا کیا فائدہ है? है? کوئی بندہ جو ہے کسی کے غم کا مداوع نہ کرے بتائیں بھائی, بھائی, بھائی کسی کے غم کا مداوع نہ کرے اور ایسے بیٹھا منہ کے چوٹے چھوڑی جائے روتا رہے اس کے لیے بندہ کر سکتا ہے کچھ پھر بھی نہ کرے اور کہے جی مجھے تو بڑا دکھ ہے جی امام حسین کا امام حسین کہا دکھ تجھے دکھ نہیں لگا جو دکھ مجھے تھا جو دکھ مجھے جس دکھ نے مجھے مدینہ چھڑوایا جس دکھ نے مجھے مکہ چھڑوایا جس دکھ نے مجھے رسول اللہ علیہ کا مزار چھڑوایا جس دکھ نے رفتار کو گھر کا بتلا چھڑوایا جس دکھ نے مجھے میرے رشتے دار چھڑوایا ترلک بار چھڑوائے سارا کچھ چھوڑ کے میں کرملا میں آیا جس دکھ کے لیے میں نے اپنے چھوٹا بیٹا علی اثغر قربان کیا بڑا بیٹا علی اکبر قربان کیا میں نے اپنے بھائی قربان کیے اپنے بیمار بیٹا جو خیمے میں پڑا تھا وہی وہ چھوڑا ہے جی وہ بھی بیمار نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے وہ بھی رفتال کے نام پہ قربان کر دیتے تو بتائیں جو دکھ امام حسین کا تھا اسی دکھ میں امام حسین نے سارا کچھ قربان کر دیا تو نے کیا, کیا؟ اتنا رونا پیٹنا جو ہے وہ کسی نفع کا نہیں ہے تو اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جو دکھ ہے ذاتی دکھ امام حسین کا وہ دین کا دکھ ہے ذاتی غم امام حسین کا وہ دین کا غم ہے حکم شریح کو تبدیل کیا گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہوا آپ نے میں بھی سارا کچھ میں دے سکتا ہوں لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو اونچا رکھوں گا میں یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا دکھ تھا یہی غم تھا یہی غم اگر بندے کو ہے تو وہی بندہ بندہ ہے اگر یہ غم نہیں ہے تو باقی چاہے غم اپنے دل لیے تو کوئی کا بندہ نہیں ہے ہمارے دین کا بندہ کا سودا کر رہے ہیں کافروں کے ساتھ یہ دین کا حکم نہیں چلنے دیں گے یہ نہیں چلنے دیں گے یہ نہیں چلنے دیں گے اور نہیں ہے خدا کے لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں قتل و غارت ہو رہی ہے چوریاں ہو رہی ہیں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں یہ بھی دنیا کے اندر جن کو پتہ میری سفارش ہو جائے گی ان کی وجہ سے ہو رہا ہے ہر چور ڈاکو جو ہے نا اس کے پیچھے پولیس والے ہوں یہ مولوی تہر القادری نہیں ہے اس نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے اس نے کہا کہ میں لاہور میں کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا تھا تب تو بیچارہ ہمارے جیسا غریب ہی تھا تو کہتے جی میں جا رہا تھا تو میرے نا جیب سے بٹوا نکل گیا بٹوا کہتے ہیں آئی کل وائلڈ کہتے ہیں اسے وہ نکل گیا جی تو کہتے ہیں جی وہ نکل گیا تو کہتا میں بڑا پریشان میرے پاس تھے ہی وہی پیسے کہتا ہے جی میں چلا گیا تو میں نے جا کے اسے کہا میں نے کہا جی میرے پیسے گئے اس نے کہا جی کتنے تھے میں نے کہا اتنے تھے اس نے کہا وہی یا اور چاہیے ایس ایچ او صاحب فرمانے لگے کہ وہی چاہیے یا اور دے دوں کہتا ہے جی میں نے کہا کہ وہی کیسے اس نے کہا شام کو ادھر ہی جمع ہوتے ہیں سارے ہم ہی بانٹتے ہیں یہ تو اپ کو الو بنایا ہوا ہمیں کہ یہ کر دیا وہ کر دے آر ہو گئی فلانی آر ہو گئی فلانی دھمکانی آر ہو گئی یہ تو ہم ہی سارا کر رہے اس نے کہا جناب مولوی تہرقادری نے خود بیان کیا اس نے کہا اس نے جی مجھے شام کے وقت وہی میرے والا بٹوا وہی سارے پیسے ایک کہتے ہیں جی روپیہ آگے پیچھے بھی نہیں اور جس ترتیب سے رکھے ہوتے ویسے پیسے ملتا پتہ تو بتائیں جس بندے کو پتہ ہے کہ علاقے کا ایس ایچ ساتھ ہے میں شام کو بخشا جاؤں گا اگر پکڑا بھی گیا کسی نے پکڑ بھی لیا تو ظاہری بات ہے اسی تھانے میں لے جائے گا نا یہاں سے پکڑ کے ملتان تھوڑا لے جاتا ہے ملتان لے بھی گیا تو انہوں نے جوتے مارنے اس نے کہا نہیں جی ہمارا بندہ نہیں ہے جن کا ہے ان کے پاس لے جاؤ جب ان کے پاس آئے گا تو شام کو بخشا جائے گا سارے گناہ ماف کے کہ نہیں ان کے سامنے پکڑ کے دو چار گالیاں بھی دے دیں گے ایک آدھا بجا بھی مار دیں گے اس کے منہ پر اب کرتا اب شرما اسے ڈھک دیں گے اندر وہ جیسے جائے گا پیچھے چل نکل ڈیوٹی شروع کرے سویرے ہوتا نہیں ہوتا ایسے اب کئی سارے بندے جو ہیں ان کی کمر پشت پر شباز شریف کا ہاتھ ہے جتنا بڑا ہاتھ ہوگا اتنے جرم زیادہ ہوں گے ازیر بلوچ کے قصہ آپ نے سنے اس کے پیچھے حضرت اکدر زرداری صاحب کا ہاتھ تھا زرداری صاحب نے پتہ نہیں چھکڑوں بندے قتل کیے اس نے ہزاروں بندے قتل کیے ایم کے والا بڑا ڈاکو بدماش جو ہے وہ خنزیر کے منہ والا اس نے کتنے بندے قتل کروائے ہزاروں بندے یہ بوری والا سسٹم اس نے نکالا تھا بندہ صبح کو کام پہ جاتا تھا اور شام کے وقت تو اس کا جسم جو ہے وہ اس کے ناخن جناب پلاس کے ساتھ کھینچے ہوئے اس کی آنکھیں نکلی ہوئی کان کٹا ہوا ناک اس کی کٹی ہوئی جناب اس کا پورا جسم ایسے گوشت بنا ہوا کیما بنا ہوا بوری سے نکالا کرتا تھا بتائیں یہ کس نے دیا ہے یہ جو لوگ آگے کر رہے تھے انہیں پتا تھا ہمارے پیچھے ہاتھ ہے تو یہ عقیدہ شفاعت جو ہے یہ سفارش ہماری دنیا ماملے ماملے میں में में اسی وجہ سے ساری خرابی ہے اسی وجہ سے ساری بدماشی ہے آپ دیکھ لیں پیچھے جو یہ سارے یہ سارے گئے گئے ہمیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کئی بندے کہتے ہیں جی مسئلہ ہو گیا ہے پولیس کے پاس جائیں کیا وہ کہتے ہیں چوری ہو گئی پولیس کے پاس جائیں تو آپ کیوں تکلیف کر رہا ہے تجھے کبھی نہیں بھی نہیں ملنا ایک لڑکا کہنے لگ میرا موبائل بندہ ہی لے گیا اس نے کہا پھر کیا کرو جا رہا ہوں کہ ہمارے لڑکے اپنے یہاں پہ آئے ہیں وہ پکڑے گئے تھے فیض آباد میں ابھی آخری جو دھرنا ہوا بابا جی کے آخری عمر میں وہاں جو دھرنا ہوا وہ کہتے ہیں جی پولیس والوں نے سب کے موبائل لے لیے اور کسی کو بھی نہیں دیا کسی کو بھی نہیں دیا تو کہتے بڑی پریشانی ہوئی پولیس والے لے گئے اور میں کہا جو باہر میں اچانک لیتے نا وہ بھی وہی لیتے ہیں <laughs> کہا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بس ہاں <laughs> تھوڑا سا اگر غور کریں گے نا سارا انہیں کے پاس ہی جاتا ہے ہاں <laughs> یہ پولیس ڈاکو جمع کرتے ہیں سارا پولیس والوں کے پاس جاتا ہے <laughs> پولیس والے پھر یہ پھر ایم این اے ایم پی ان کے پھر حصے ہوتے ہیں <laughs> ان بزرگوں کو پھر میاد پہنچاتے ہیں وہ رات کو <laughs> <laughs> سارے کا سارا ان کے پاس پہنچتا ہے <laughs> بہرحال یہ جو شفات ہے نا سفارش <laughs> آج آپ دیکھ لیں اسی کی وجہ سے بڑی خرابی ہے <laughs> ایک بچہ وہ ہے آپ کا جس نے محنت کر کر کر کر پڑھ پڑھ کے جناب وہ پاگل ہو گیا ہے دماغ اس کا ہلنے لگا ہے اور نوکری کون لگ گیا ہے امیر کا بچہ جو پاگل تھا جسے پتہ نہیں تھا بارش زیادہ آتی ہے تو پانی زیادہ آتا ہے مطلب کیا ہے پارٹیاں زیادہ ہوں تو مہنگائی زیادہ ہوتی ہے تھوڑی پارٹیاں ہوں مہنگائی تھوڑی ہوتی ہے کہ نہیں وہ یہ ہے فکر پارٹیاں زیادہ ہوں تو مہنگائی زیادہ آتی ہے تھوڑی ہوں تو تھوڑی آتی ہے میں کہ بات اصل میں کرنے والی یہ تھی جو تم نے کیا ہے ہاتھ تو یہ جہاں جہاں بھی بچہ جو پڑھتا رہا ہے وہ فارغ اور جس نے پڑھا ہی نہیں تھا وہ کامیاب ہو گیا نوکری لگ گیا وہ یہ سفارش جو ہے نا اتنا بیڑا غرق کر رہی ہے اگر کسی کا یہ نظریہ بن گیا کیا متبادل تو یہ ذہن میں رہے بھائی میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے شفاعت جو ہے نا یہ ربطلا کے اختیار میں اللہ تعالی نے خود مبارکہ جو ہے من عنده منزل اور میں قیامت والد نے کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکے مگر وہی جسے رب اجازت دے اور کسی کے لیے بھی شفاعت نہیں ہو سکے گی مگر اسی کے لیے جس کے لیے رب اجازت دے تو اسے ثابت کیا ہوا کافر کی شفات نہیں ہوگی اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی شفات تب تک حضور بھی نہیں فرمائیں گے جب تک جہنم سے مرمت نہ کروا لیں کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ تو پھر بھئی اس بات پہ اتنا اترا ہے اتنا بدماش بن کے اتنا کنفرم بندوں کو جنتی کہنا ہے کسی کو پکا جنتی جناب ڈکلیئر قرار دے دینا جناب یہ تو پکا جنتی ہے باسی خدا کے لیے یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے ہمارا قیدہ یہ نہیں ہے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام آپ اتنا روئے روئے کہ آپ حضرت نوح علیہ السلام سر سید میں اس گھاس نے آپ کے سر کو لپیٹ لیا اس طرح کر کے حضرت براہ ہی ملیہ اتنا روتے تھے کہ آپ کے سینے سے جو آواز نکلتی تھی ہنڈی کی آواز ہوتی تھی میل دور تک لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے سنتے تھے حضرت براہ علیہ السلام کے دل سے سے نکلنے والی آباد کو کیا ب نہیں دے گی خلا یاری نفنی نہیں دے گی ولا شفاعہ اور سفارش بھی نفنی دے گی ول کافرونحم الظالمون اور کافر جو ہیں یہ تو ہیں ہی ظالم کافر کیا ہیں یہ ظالم ہیں یہ پتنی کیا کر کے کیا کرتے پھرتے ہیں یعنی کہ جو بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے خوف سے نڈر ہو جائے اگر مجھے ڈر ہی نہیں ہے میں تو بخشا جاؤں گا وہ مومن ہے نہیں ہے کافر حمل ظالمون کافر تو ہیں ہی ظالم کافر ظلم کرنے والے ہیں اللہ تبارک و سمجھنے کی توفیق دا.